اللهم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من ضر ينفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فوض باللہ من اللہ محترم بھائی اور دستوں یہ ہے کہ مضمون کسی نہ آیتے آئی ہوئی ہے فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناز و کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے دوسری میں کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ناز شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ خاص ہے اور تیسری میں گیا کہ بلائے کے مظالم کو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناضو شدہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے شریر کے مطابق فرمایا دین کے بارے میں فرمایا گئے اور دینہ کہ آج کے میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر لیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند اور اور کیا دیناج دین ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمیں تکلیم میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا گیا دین جو دیا گیا ہے تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا گیا دین جو دیا گیا ہے بطور نعمت کے دیا گیا ہے نعمت اللہ تعالی اور جتنے گویا جتنے احکامات بھی دیے گئے ہیں وہ انسان کی انفرادی اجتماعی دنیاوی اخروی چاروں پہلو سے ذات کے لیے پورے انسانوں کے لیے اور دنیا کے لیے آ ہر جگہ خیر ہی خیر کامیابی ہی کامیابی نعمت ہی نعمت رحمت ہی رحمت فائدہ ہی فائدہ اس میں بھرا ہوا ہے لیکن جب انسان نفسانی خواہشات کا آادی ہو جاتا ہے اس نفسانی نفسانی خواہشات کا چسکا لگ جاتا ہے فیض کی عقل اور فیم میسورٹی ہوتی ہے کیس کو پھر برائی یا مزہ آنے لگتا ہے سرسام ایک بیماری ہے دماغ کی بیماری ڈاکٹر لوگ جسے مننجائٹس کہتے ہیں سرسام اور مننجائٹس کی بیماری کسی کو ہو جائے تو ایس میں یہ بھی ممکن ہے کہ میٹھی چیز کڑوی لگنے لگے خوشبو سے بدبو محسوس ہونے لگے اچھا ذائقے والا پکا ہوا کھانا ہو اور آدمی کو اس کو کھانے کو دل نہیں چاہے لطف پینا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھانا اچھا نہیں ہے یا میٹھی چیز کڑوی ہو گئی ہے یا کچھار چیز بدبودار ہو گئی ہے اس کا مزاج بدل گیا ہے اس کا مزاج بدل گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو الٹی سوج رہی ہے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے تو اس یوں نہیں وجہ سے اگر ایک سواد بھی رہ رہے ہوں اور انانوے کو سردام کی بیماری ہو جائے اور انانوے تو کہہ رہے ہوں کہ یہ چیز کچھ بدار نہیں ہے بدبوزار ہے اور میٹھی چیز کو کڑوی کہہ رہے ہوں تو کیا یہ بات تسلیم کر لی جائے گی کہ یہ میٹھی چیز کڑوی کیا خوشبودار بدبو دار کیونکہ انانوے آدمی کہہ رہے ہیں صرف ایک آدمی اس کو کہہ رہا ہے کہ خوشبودار ایک آدمی کہہ رہا ہے میٹھی ہے منانوے کہہ رہے ہیں کڑوی ہے منانوے کہہ رہے ہیں بدبودار تو ایسا اظہار کہتا ہے کہ کثرت رائے سے حقیقت نہیں بدل جاتی یہاں اگر ہم سو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اٹھانوے کھڑے ہو جہاں کہ مسل کی چھت نہیں ہے اور دو کہیں کہ چھت ہے اور اٹھانوے آگے بڑھ کر کے اگر تم نہیں مانو کہ چھت نہیں ہے جہاں تمہاری غلط نہ گے بیچارے چپ ہو جائیں گے لیکن کیا اس سے اصول بدل جائے گا کہ چھت نہیں اکسام نظر آ رہی ہے جب انسان کا نفس خراب اور تباہ ہو جاتا ہے اور یہ برائی کا سوچسکا لگ جاتا ہے برائی کے آدی ہو جاتا ہے تو اس کو برائی مزانے لگتا ہے چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر نہیں سب کے اندر یہی ہو تاکہ میرا گھر تو پوش پیش کا ماحول برائی کا ہو کہ اس میں میں آزادی سے اپنی منچائی اور نفسائی باتیں کر سکوں اور افراد کا گناہ ابدلا ہونا شخصیات کا گناہ گنا ابدلا ہو جانا معاشرے میں کچھ لوگوں کا گناہ ابدلا ہو جانا یہ تو انسان ہے اس کو اللہ نے نشان سے بھول خطا سے بنایا ہے اس کی سرج میں برائی کی طرف بڑھنا ہے یہ ہر معاشرے میں ہوا کرے گا افراد اچھا برائیوں اخلاح سے رہا کریں گے ان کی اصلاح کے لیے بندوبست کرنا پڑے گا تو انسانوں کی اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک اس کی اس کی اصلاح کے لیے قانون ہوتا ہے اور ایک اس کی اصلاح کے لیے ترغیب ہوتی ہے سمجھانا بجھانا ترغیب دینا انسان کے اندر دو فیکلٹیز ہیں دو ادارے کام کر رہے ہیں ایک خوف, ایک خوف کا ایک شوق کا نقصان کا اس کو خوف ہے فائدہ ہے کہ اس کو شوق ہے تو لہذا ہے تو اصلاح کا طریقہ ہے ترغیب و ترغیب کے مضامین بیان کر کے نیکی کے فوائد اور نیکی کی کامیابیاں ان کو بیان کیا جائے برائی کے نقصانات اور برائی کی ناکامیابیاں اس کو بیان کیا جائے تو ساری شریعتیں اور ساری اسبانی کتابیں ترغیب و ترغیب کا مضمون بیان کرتی ہیں جنت کی رہنائیاں خوشنمایاں ڈوزر کی الاقیاں پریشانیاں اور دنیا کے عذاب اور سختیاں اور دنیا کی برکتیں اور خیریں اور رحمتیں ان باتوں کو ساری اسبانی کتابوں نے بیان کیا ہوا ہے اور انسان کے خوف اور شوق کے اداروں کو ان کے ذریعے سے ترغیب و ترغیب کے ذریعے سے خوف و شوق کے مضامین بیان کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ برائی کو ترک کر کے نیکی کی طرف آ جائیں تو عام, عام طبیعت کے انسان عام سالے طبیعت کے انسان وہ ترغیب و ترغیب سے برائی کو چھوڑ دیتے ہیں نیکی پر آ جاتے ہیں شیطان نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ان سب کو میں اپنے ساتھ لے کر جنم میں کودوں گا اور یا اللہ مجھے قیامت تک مولت دے اور مجھے اس پر بختیار دے کیا شیطان ججری فل الجسد تو مجردم کہ شیطان انسان کے بدن میں ایسے اچھا دوڑتا ہے جیسے کہ برگوں میں خون دوڑتا ہے اور انسان پر اثر ڈالنا اس کے دل میں وسوسا ڈالنا خیال داخل کرنا اس کو وسا کو ابتلا کرنا اس کو غلط ارادے دینا یہ ساری اس کی مہارت ہے تو انسانوں کے اندر ایک سر انسانوں کے ایک یہ سرشتے ہے کہ برائی کو اختیار کر کے اور برائی کو آگے چلانے کے لیے منظم ہو جاتے ہیں یہ مسلح جدوجہد اس کے لیے شروع کرتے ہیں چور ڈاکو بدکار پھر کے زور سے کرتے ہیں اور تو یہ ہی کرتے ہیں مجھے ایک آدمی نے گا کر کہا کہ ایک علاقے کو بتایا کہ اس علاقے کے جرگے دبنگے مفرور کرتے ہیں جو مفرور قاتل تھا غور سے آپ انداز کہ جرگے میں بیٹھنا بڑی کرسی پر اور یہ تو سر پتا ہے ذرا کروپر ہے تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے علاقے کے لوگ مزید اور بیوقوف ہیں دلکان ناٹ اون دلگان نہیں اور فیصلے کی چین کے علاقے میں کوئی محزود آدمی کوئی محزود عالم کوئی حاجی صاحب کوئی نیک کوئی صالح کوئی سمجھدار کوئی آدمی نہیں تھا کہ ایک مفرور ڈاکو سے یہ فیصلے کرا رہے ہیں کے کے سارے بزدر ہیں ڈب مسلمان آدمی ہیں تو برائی منظم ہو جایا کرتی ہے مسلح ہو جایا کرتی ہے برائی منظم ہوتی ہے مسلح ہوتی ہے اور جب برائی منظم ہو جائے مسلح ہو جائے تو ریاست کا ریاست کا فریضہ ہوتا ہے یہ کہ وہ قانونی شکنجے میں اس کو جکڑ کر اس کا خاتمہ کرے اور ایسد کے پاس قوت نافذہ قوت کاہرا ہوتی ہے قوت ہوتی ہے اس کے پاس تو اس کے ذریعے سے اسلحے سے اس کو نافذ کرے اگر قانونی تحفظ ہے وہ پرمنگ شہری کو نہیں دے گی اور مجرم کو قانون کے شکنجے میں نہیں جکڑے گی تو یہ ریاست جو ہے یہ اپنے خاتمے کی طرف قدم و قدم بڑھ رہی ہوگی یہ وہاں آگے بڑھے گی بدنی بدمنی بدم اور اس آگے بڑھے گی قدم انارکی اور اس کے آگے ریاست کا خاتمہ پھر ہر قوم کا اپنا نظریہ اور اپنی سوچ و فکر کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ قانون بناتے ہیں اور اس کے مطابق وہ قانون نافذ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون جو امیار ہے مسلاح کے ذریعہ ہمیں ملا ہے اور سب سے آخری شریعت جو مکمل ہو کر قیامت تک کے لیے منظور ہو گئی شریعت اسلامیہ اس کا اپنا قانونی نظام ہے اور اس کی بنیاد ہمارے قانونی نظام کی بنیاد ہے بلزم کو مجرم کو گرست میں لیا جائے اور مظلوم کو اور پرامن شہری کو تحفظ دیا جائے ہمارے حدود آرڈیننس اسلام میں اسلامی سزائیں یہ تین کیٹیگریز ہیں احساس حدود تعزیرات احساس تو ہے قتل کے بدلے یا کسی آدمی نے کسی آدمی کو زخمی کیا اس کو جانی نقصان پہنچایا اس کے بدلے میں قتل کے بدلے قتل اور اتنا جانی نقصان پہنچانا یہ اس آدمی کو دیا جائے گا جس کا یہ کیا ہے یہ احساس ہے حدود حدود جو ہے سات آٹھ قسم کے اعمال ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے بدکاری شراب پینا جھوٹی تومت لگانا چوری کرنا بغاوت کرنا اور جی پانچ ڈاکہ ڈالنا چھ مرتا دونا سات اور جی, جی،, جی، نہ دودھ نہیں ہے یہ ٹیکری گربات ہے ساؤدود سات ہے اردو سات ان پر کے قانون کے شکن میں جگڑا جاتا ہے اور سزا نافذ کی جاتی ہے چوری ڈاکا شراب بدکاری جھوٹی دومت بغاوت اور مرتا دونوں اور تعلقات کو کہتے ہیں کہ جو ایسا کوئی کام آدمی نے کر لیا کہ جو ان سات کیٹاگریز میں تو نہیں آتا باقی اس کے جرمہ میں آتا ہے اس کے لیے تعزیرات کے تعزیرات میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ جرم اور اس کے صحیح ہونا اور معاشرے میں اموانی پیدا ہونا اس کا اپنا سوابی اختیار استعمال کر کے اس سزا کو نافذ کریں اس کا خیال میں دس دورے لگا لیں آدمی کو دو چار مہینے قید کرتے ہیں اس پر یہ ڈال تکلیف ڈالنے تکلیف ڈالنے سے اصلاح ہو جائے گی اس کو تازیرات کہتے ہیں تازیرات حدود اور کساس کیساس ہے قدر کے بدلے یا انسان کو کوئی بدنی نقصان پہنچایا ہوا ہے دان توڑا ہوا ہے ناک توڑا ہوا ہے کان کاٹا ہوا ہے ہاتھ توڑا ہوا ہے کیساس کو اسلامی شریعت میں فخط وارث معاف کر سکتے ہیں اگر آدمی مارا گیا ہے قدر کیا گیا ہے تو اس کے وارث معاف کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا مملکت کا صدر بھی نہیں کر سکتا چاہوں کہ اسلامی شریعت جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے دشمنی کو اور غصے کو اور انتقام کو یہ اس وقت ختم ہوگا جبکہ مخدون جو قتل ہوا ہے اس کے وارث معاف کریں گے اگر ملک کا صدر معاف کر دے تو ان کے جذبات انتقام اور بڑھ گیں گے اور معاشرہ اللہ ہماری آئے کہ لہذا ممل کر کے صدر کا معاف کرنا حرام ہے حرام مطلق ہے اختیار ان شریعت نے شریعت نے پیغمبر قدور صلی اللہ عمل کو اختیار نہیں دیا کہاں سے معاف کرنے آپ وارس کو کہا جائے گا کیا آپ معاف کرتے ہیں دس آدمی کے وارس ہیں اگر سے محنت سنبھال کر کے ایک کو بھی تیار کر لیا پوسے کہا میں خود بہان لیتا ہوں اور میں بدلہ نہیں لیتا ہوں کے ساتھ میں نہیں لیتا ہوں تو نو وارس تو یہ معاف ہو جائے گا ہاں نو وارث نہ بھی مانتے ہوں کیونکہ کہ ایک مان لیے آپ وہ نو وارسوں کے جذبات اس ایک کے خلاف جائیں گے قاتل سے ہٹ کے اور آپ بیٹھ کر گئے گہیں گے بس تمہوں کا فرض جاتے ہیں اگڑا کر گیا ہمارے اپنے گڑبڑ کر لی جاتی کر لی جذبات وہاں سے ہٹ گئے شریعت اسلامیہ تو بہت زبردست انسان کی نفسیات کو ڈیل کرتی ہے اور جو موجودہ قانون ہمارے یہاں چل رہا ہے اس میں کاطر کی معافی نہیں ہے اتنا سخت ہے ابھی بھی تین سو سات اور تین سو دو اور تین سو سات کے جو مقدمہ ختم ہوتا ہے صلح ہونے کے بعد ویسے مجھے سیٹ ہو تو کہتا ہے آپ جرگا مرگا کر کے صلح کر لیں اور پھر میرے پاس آئے ہیں جب صلح ہو جاتی ہے تو جا کر بیان بدلتے ہیں بدلے ہوئے بیانوں پر فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا جو بیان ہے اس پر اس قانون معافی نہیں ہے معافی اسلامی قانون میں اتنا نرن اور اتنا بہمت ہے یہ تو ہو گیا کہ حدود جو ہے حدود کے بارے میں یہ کہ حدود کو پھر کوئی معاف نہیں کر سکتا حدود کے معافی کا پیغام الگ کو اختیار نہیں دیا گیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا ذاتی اختیار ہے شراب والا پکڑا گیا دالت میں لایا اسی درج لگیں گے غیر شادی شدہ بدکاری میں لائے گئے سو دورے لگیں گے جڑی تومت لگائی ہے اسی دورے لگیں گے بدکاری کیے شادی شدہ نے سنسار کیے جائیں گے ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا ہے اس کا ہے ہاتھ ہے کہ پیر کاٹا جائے گا صرف چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہاتھ اس کا, کا کاٹا جائے گا باغی ہو گیا ہے باز نہ آیا اس کو قطر کیا جائے تو میں ایسا کر رہا تھا کہ ہماری شریعت میں مظلوم کی حمایت ہے اور قرمن شہری کی حفاظت ہے ظالم کو قانون کے شکنجے میں پکڑا کیا ہے اور ان کو خاطر خاص سزا دی گئی ہے اور ہمارے ادور آرڈیننس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں نا بکرت کہ اس پہ امنڈمنٹ کرو اس کو بدلو تو نہیں کرو ہمارے فنسیپل میں فرق ہے ان کے یہاں زالم کی حمایت ہے اور ڈاکو کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور ظالم کو جو ہے وہ تاپس دیا جا رہا ہے اور پرامن شہری کو اور مظلوم کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے ہمارے فلسفے میں فرق اس کے بجائے یہ کہ ہم لوگ آ کے ہتھیار ڈال کے اپنے جو ہے تو یہ نہیں ہے حضور آرڈینس میں تبدیلی کی اگر کر بات کریں تو ہم اپنے دانشبروں کو بھیجیں جو ان کے ساتھ دلائل سے بات کریں اور اس بات کو سمجھائیں کہ آپ کا فلسفہ غلط ہے آپ کی بنیاد غلط ہے آپ چور کو تحفظ دیتے ہیں جس کی چوری تھی چوری ہوئی ہے اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں مزلوم کو نگلیکٹ کر رہے ہیں آپ امن شہری کو چھوڑ رہے ہیں اور بادشاہ کو تباہ کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ جمعے کے دن جب چھٹی ہو جائے اور ہفتے کے دن دنوں ان دو دنوں میں سڑک پر آنے سے اور گاڑیوں بیٹھنے سے پرہیز کرنا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا شراب بھی ہوتی ہے لوگوں نے اور بیتوں کا گاڑیاں چلاتے ہیں اور بس میں کو کچل دیتے ہیں حادثے ہوتے ہیں بہت زیادہ اتنی اعلیٰ سڑکیں ہیں چوک نہیں ہے کوئی بتیاں نہیں ہیں فلائی اوور ہیں سارے دلوقع. گاڑی گاڑی کی آگے آتی ہی نہیں اتنے ڈیولپ بول اتنا تصیافتہ بول لیکن اتنے حادثات ہوتے ہیں گاڑیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں کیونکہ رفتار ڈیڑھ سو کلو میٹر ایک سو پچہتر کلو دو سو کلو فی گھنٹہ اتنی رفتاری سے چلاتے ہیں میری عمر کا آدمی وہ ڈیڑھ سو ایک سو پچہتر تک چلاتا ہے ایسے نوجوان لوگ دو سو تک چلاتے ہیں اڑا رہے ہیں گاڑی پر سے اور جن کو حادثات ہے گاڑی چکنا چیز رہتی ہے رات میں ہڈی کا نشان نہیں ملتا شراب پی ہوتے ہیں تو ایک یہ قانون جو ہے کچھ نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ یہ منڈیلا جو ہے اس نے آپ یافتہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ڈیتھ سینٹینس کو معاف کر دیا ہے پھانسی کے سزا اس نے ختم کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں قتل بہت زیادہ ہو گئے تو اس نے کہا کہ اکیلے کے لیے واقعہ نکلا کرو میں نے کہا مہاراج چلنے پھرنے کی عادت ہے اور نہ بدن خراب ہوتے ہیں میں نے کہا اکیلے نہ جایا کر دو تین آدمی ساتھ لیے کرو ورنہ نہ یہاں پر حملہ ہو کر آدمی کا خطرہ ہے جان جانے کا مقامی لوگوں کو میں نے دیکھا بدن کے پھولے ہوئے جلد اس کی مچھلی کی جلد کی طرح بنی ہوئی جس طرح کے سوستھ اور بےکار بے لوگوں کے بدن ہوتے ہیں میں کہا کیا ہے وہاں بردش نہیں کرتے کہا برسی کے لیے باہر نکلے کو یہاں تو جان کا خطرہ ہے تو گھروں میں مشین رکھی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور روڈ مل کے کی کیا چیز ہوتی ہے چلتی ہے اس کے اوپر آدمی قدم لیتا جاتا ہے یہ اسپتالوں میں ہوتی ہے دل کا ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں نے گھر پر رکھی ہوتی ہے اور کوئی اس پر ورزش کرے کرے نہیں وہ بہت بڑا دردناک کیس مجھے ایک مسجد کے امام صاحب نے سنایا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کوئی شرابی چردی قسم کا آدمی تھا کہا مسلمان تھا اور رشتہ مانگنے کے لیے لڑکی کا میڈیکل کارج کی طالب علم تھی ڈاکٹر بننے والی تھی سواری صاحب کہتے ہیں میں نے جا کر آدمی کا حال آواز دیکھا میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کو رشتہ نہ دو نے دوسرے روزگار ہے اب ایسا رشتہ کا بات آئے گا دین کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں نا چکا چون دنیا کی گلامر رشتہ دے دیا اب اس آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے جا کر بیوی بی کا انشورینس کرائی اور انشورینس کرانے کے بعد اس نے دو کالوں کی خدمات لیں انہوں نے آکر اس کی بیوی کو چوری اور ضبع کر دیگر پکڑے گئے انہوں نے کہا آپ اس ڈاکٹر کو میںٹل اسپتال میں داخل کریں گے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں فرق آئے سے اس نے قتل کیا ہے اس گاؤں پھانسی نہیں کریں گے تو جو دس آدمی دوسرے ادھار کھائے بیٹھے ہیں قتل کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ قتل کرنے کے بعد اسپتال میں چلے جائیں گے منٹل اسپتال میں داخل ہو جائے گا کھانا پینا ہی ملے گا آرام راحت بھی ہوگی اور مزے کریں گے تو قتل کیا چیز ہوئی تو ہمارے یہاں جو ہے وہ تحفظ پرمن شہری کو ہے تحفظ مظلوم کو ہے اور مغربی فلسفے میں تحفظ ظالم کو ہے تحفظ ڈاکو کو ہے تحفظ قاتل کو ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے فلسفے میں فرق ہے زیادہ دانشوران ترسیب یہ ہے کہ ہمارے اہل علم کو اور ہمارے سمجھدار لوگوں کو بھیجا جائے جو ان کے ساتھ جا کر ریزننگ کریں ان کے دانشوروں کے ساتھ دلائل کو تو ان کو دلائل دیں ان سے کہیں کہ آپ غلطی پڑیں ہماری چیز درست ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی ہمیں سوزی گردہ دے دو اب اس کے بندے میں اردو آرڈیننس میں امینڈمنٹ کر لیں گے ایسی بات نہیں ہے ان کو سب جانا چاہیے اور ان کے ساتھ دلائل سے بات کرنا چاہیے جنوبی افریقہ کے جو کانفرنس ہوئی کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ ایڈ ایڈ کی بیماری کو کیسے روکا جائے چاہے تجاویز ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہمارا مسلمان ڈاکٹر صاحب صاحب کا جب ساری بات ہو گئی تو میں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل آپ کی بائبل میں ہے کیس کی بیماری بدکاری سے پھیلتی ہے پہلے میں نے ان سے کہا کہ اس مسئلے کا حل آپ کی بائبل میں آپ کی کتاب انجیل میں ہے کہ ان دی ان بائبل دیکھ بفور میرج کہ کیا بائبل میں انجیل میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ شادی سے پہلے جنسی عمل جو ہے یہ گناہ ہے میں اس بات کو بولا سارے حال پر سرٹا سراٹا تاری ہوا اور نہ کوئی ہاں کر سکا نہ کوئی نہ کر سکا اور خاموشی ان پر چھا گئی اور اس پر میٹنگ ختم ہوئی بعد میں میں نے جو اس کا میٹنگ کو جو آدمی اس کی صدارت کر رہا تھا اس سے میں نے کہا کہ چلو جی وہ تو ارادہ فورم تھا جہاں آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا آپ تو انفارمل ہیں ہم بےتکلب کھڑے ہیں کیا آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ سیکس بفور میرج از سن کیا یہ ایڈز کو روکنے کا بہترین اصول نہیں ہے جس تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو یہ بہترین اصول ہے بٹ ہوٹ اپان اس پر عمل کون کرے گا تو معاف کریں ان کے دو ایسے ہیں کہ اپنی انجیل مقدس جس کی خاطر عراق میں انسانوں کا خون بہا رہے ہیں جس کی خاطر افغانستان میں انسانوں کا خون بہا رہے ہیں اور توراط مقدس جس کے لیے ساری دنیا کی معیشت کو یہودی نے غارت کر دیا ہے اور ساری دنیا کو تباہی کے دانے پر دکیل کر اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے لیکن خود اس پر عمل کے لیے تیار نہیں کو واضح طور پر کہنا چاہیے کہ ہمارے ہمارا فرسفہ قانون جو ہے اسے مظلوم کی حمایت ہے ظالم کی پکڑ ہے پر امن شہری کو تحفظ ہے اور چور سکے ڈاکو کو اس کی پکڑ اور معاشرہ اسی سے امار ہوتا ہے معاشرے میں امن و امان اسی بات سے آتا ہے پھر ایک جو ہے وہ عام طور پر پھر اس اس اس جو ہے حدود حدود میں بھی ایک اکرمت کا عجیب پہلو ہے جو آپ میں سے اکثر نے اس سے پہلے سنا بھی نہیں ہوگا جس میں بیان کر رہا ہوں اکثر نے سنا بھی نہیں ہوگا سمجھنا تھا در درکار وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک شہری جس وقت اسلامی مملکت کے ایک شہری کا دوسرے شہری کے ساتھ حدود آرجنس کے ضابطے کے تحت ٹکراؤ آ جائے تو شریعت رحمت ہے یہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اس شہری سے کہ اس کو قانون کے آگے پیش نہ کرو اس کو قانون سے آگے پیش کرنے سے پہلے چھوڑ دو میری چوری کی آدمی نے آپ نے دیکھا کہ آدھی پچیس سال کا آدمی ہے صحت مند آدمی ہے کسی ماں باپ کا بیٹا ہے اس کا ہاتھ میں کٹواتا ہوں تو کتنا ان کو دکھ ہوگا تو شریعت مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو اس کو قانون کیا کے آگے پیش نہ کر اس کو سمجھا بجھا کر چھوڑ دے یہ بہت شرمندہ ہوگا اس عمل سے اور کافی امید ہے کہ یہ تو بس غائب ہو جائے گا ڈاگو کو میں نے پکڑا ہے میں اس کو قانون کے آگے پیش کرنے سے پہلے چھوڑ سکتا ہوں تو میں پیشے کروں اسے. یہ رحمت اسلام کی اپیل پھر بھی آپ عرشری سے ہے شریعت کی کیا آپ اس کو سمجھا بجھا کر اس کو توبہ کا موقع دے کر اسے پہلو ہی کر کے اس پہ معاشرے میں چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں اس کو ایک چور پکڑا کیا فاروق اللہ کے زمانے میں بہت مجبور تھا میں نے پہلی دفعہ چوری کی آپ نے کہا نہیں بفادار آپ نے تیسری دفعہ چوری کی جب اسے پوچھا گیا اس نے کہا ٹھیک کہتے میں نے چوری تین دفعہ کی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھائی تھے کہ پہلی دفعہ پکڑے اللہ جب تین دفعہ کر کے اوپر پوری کر لی پکڑے اللہ نے عورت کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے صاحب اقرام نے کہا یارس اللہ صن آپ رو رہے ہیں کہ%. میری مودی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور میں رہوں نہیں تم نے کہا کہ یار صلاح آپ حکم فرما دیتے ہم چھوڑ دیتے تاہ سفایا نہیں تم اگر اس کو یہ چھوڑتے نے چھوڑ دیا ہوتا تو ہو سکتا تھا لیکن جب قانون کے آگے پیش ہو جائے کوئی تو پھر چھوڑنا قانون کو نافذ نہ کرنا یہ معاشرے پر بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم و زوان اور فاشی اور بدکاری اور چوری اور شکاری اور ڈاکٹر زنی کو شاہ دینا ہے اور جرت دینا ہے اور ہمت دینا ہے اور معاشرے کے لیے تباہی کا سامان کرنا ہے لہٰذا کیسے رجسٹرڈ ہو گیا اور گواہیاں گزر گئی اور ثابت ہو گیا فوج کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قانون نافذ نہ کیا جائے پھر نافذ کرنا پڑے گا اور شریعت ایسی ویکوں کی بھی نہیں ہے کہ میں نے گھر کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے چھوڑے تھے اور ڈاکو آگے اندر یہ میری گوتا ہے میں نے سامان باہر بغیر تالے کے چھوڑا ہوا تھا چور بنا کر اٹھا لیا اس پر سزا نافذ نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کی وہ سامان جو تالے کے اندر محفوظ جگہ رکھا ہوا ہو اس کو جبا کا تالا توڑ کر چور نکالتا ہے اس پر قزب کی سزا ہے اس پر اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی نظوے کی اب یہ آدھی پیشبر ہے اور یہ جو ہے تو اس کے لیے یعنی پکا ارادہ کیا ہوا ہے اور پیشور ہے یہ آم گری پڑی چیز کو کسی نے اٹھا لیا ایسے مالک کی کوتائی تھی اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ نہیں ہوگی عام طور پر ہمارا علم مطالعہ ہوتا نہیں ہے اور یورپ والے تھے بڑے گہرے مطالعے کو لے کر ان کے اندر یہاں اسلامی علوم کے بڑے بڑے سادر ہوتے ہیں ہو آپ ہاں لوگوں کو حیرت ہو پی ری ہمارے پاس یہ گاؤں ہے نوشہ پشاور کے درمیان پی ری آئی کا ایک بوڑھا آدمی انگلینڈ کیا وہاں ایک بڑے دکاندار سے ملا تو اس نے کہا آپ کہاں کہ پاکستان پاکستان میں کہاں کہا کہ پی آئی اس نے پی آئی کے مالے مسجدیں اور بڑے بوڑھوں کے نام لے کر سب کہاں حوال پوچھا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی تو اس اس نے کہا آپ کو کیسے وہ ان جگہوں کا پتہ ہے تو اس نے کہا میں اتنا صاحب وہاں امام رہا ہوں نا کیا جی اقدار صاحب جو لبازے پڑھائی ہے امام میں ہوا کرتا تھا اس کے گرے جو حالات ہوتے تو سب کی خیر ورض یہ ہے کہ یہ جو یہ آپ کے چلتے ہوئے تذکرے ہیں یہ ہم, ہم بڈے بڈے لوگوں کے پاس ان کے راز ہوا کرتے ہیں کہ ہم سے آ کر پوچھا کرے آپ تو آپ کے تاریخ, تاریخی تناظر میں تہذیبوں کے آئینے میں اور, اور یہ فنسدے کی روشنی میں جی؟ اور منتق کے دلائل سے آپ کو یہ بات بتائیں کہ کیا ہے اور آپ سے مغرب کیا چاہتا ہے آپ کی شریر کا خاتمہ چاہتا ہے اور آپ کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے پھر کیا آپ کو معاف کر دے گا نہیں پھر آپ پر اپنے لوگوں کو چڑھا کر آپ کو اقتدار سے معذور کر کے آپ کو غلاموں کی فہرست میں کھڑا کرے گا سر چھوڑیں اعلیٰ تبارک سمجھنے کی عمل کرنے کی توجی کے فرمائے